اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا ودہ سچا ہے اور قامت میں کچھ شبہ جب وہ لوگ ان کے معاملہ میں باہم جے گڑنی لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بنا ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے